شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کتنے تک تو یہ بات آ گئی پہ فائع کی تو کتنی قسمیں خصوصی طور پہ وہ عمومی مصارف تھے خصوصی طور پہ تین قسم آ گئے اب شکایات منافقین یہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن ابئی نے ان بنو نظیر کی طرف خفیہ پیغام بھیجا کو بیاں ہم تمہاری مدد کریں گے خفیہ پیغام بھیجا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے میرے ساتھ بڑی جماعت ہے تم نے ہتھیار نہیں ڈالنے بالکل ہتھیار نہیں ڈالنے ٹھیک ٹھاک رہ جاؤ لیکن حضرت نے جب محاصرہ کر لیا صحابہ کرام نے تو ہر رے کے اوپر رو پڑ گیا عبداللہ بن اوبئی منہ مو چھپا کے بیٹھ گیا آیا ہی نہیں ان کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں یہی گھر کیا نہیں دیکھا تو ان طرف ان لوگوں کے جو دغا باز ہیں یقولون خبر ہیں وہ کہتے ہیں اپنے دینی بھائیوں کو دینی بھائی کون تھے ان کے وہی یہودی تھے نا یہود بنی نذیر ان کے مذہبی بھائی تھے جیسے یہ بدما بے دین ویسے وہ بے دین کہتے ہیں اپنے دینی بھائیوں کو اللہ دین کافر ہو جو کافر تھے اہل کتاب میں سے بنو نذیر لائن اخر تم البتہ اگر نکالے گئے تم تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ اور نہ کہا مانیں گے تمہارے بارے میں کسی ایک کا کبھی بھی وائن کوتل تم اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گی تو ہم کیا کریں گے ضرور مدد کریں گے تمہاری لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں تقزیب منافقین اللہ گواہی دیتے ہیں بالکل یہ جھوٹے ہیں منافق ہوتا ایسے ہے لائن اخرے جو تقزیب منافقین تھی جمالہ اب تفصیل ہے تقزیب کی البتہ اگر نکالے گئے تو نہ نکلیں گے ان کے ساتھ اور البتہ اگر لڑائی کی گئی ان کے ساتھ تو نہ مدد کریں گے ان کی والن نہ پیشین گوئی ہے بال فارت انہوں نے مدد بھی کی یہود کی تو پھیریں گے پیٹھوں کو پھر نہ مدد کیے جائیں گے لان تم شد و رحبہ تسلی مومنین مومنین کو تسلی دے گی کہ آپ نہ ڈرو مومن مومن بن کر رہے شارتی ہے تو شیر ہے آ تمہارا روب ہے ان کار کے اوپر نہ ڈرو لان تم شد و رحبہ البتہ تم یقینی بات ہے کہ تم زیادہ سخت ہو بیت اعتبار روب کے بیچ سی نے ان کے اللہ سے بھی اللہ کا خوف اتنی نہیں جتنے تم سے ڈرتے ہیں یہ اس سبب سے کہ وہ قوم ہے نہیں سمجھتے اللہ کی عظمت کو لا یقاتلونکم نقم جمیا تشیے مومنین مومنین کو شدہ دلائی گی بہادری دلی گی نہ لڑیں گے تمہارے ساتھ سب مل کے بھی یہی یہودی ہیں نا بنو نذیر کے ساتھ بنو قریضہ بھی اس وقت تھے بنو نذیر بنو قریضہ منافق یہ سارے مل کے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں لڑ سکتے تمہارے ساتھ سب مل کے ہاں مگر بیچ ان بستیوں کے جو قلعے والے ہیں قلعے کے اندر چھپے چھپے وار کرتے رہیں تو اور بات ہے میدان کے بھاری ہیں مگر ان بستیوں کے اندر جو قلعے والی ہیں اومی برائے جدور یا دیواروں کے پیچھے سے دیواروں کے آڑ کے اندر حملہ کریں میدان بھی نہیں آ ان کی لڑائی خود اپنے درمیان ساختہ ہے گمان کرتا ہے تو ان کو مجھت حالانکہ ہم دل ہے؟ ہیں. کا ہے متفر رکھیں ظالکا یہ اس لیے کہ وہ قوم ہیں نہیں سمجھتے ان کے اندر دین نہیں ہے بے دین ہے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے نہ ایمان لاتے ہیں نہ خدا کے دوسرا کے ان کے ساتھ ہے کام صلی اللہ دین قبل اب اللہ تعالی نے مثال دی بن نظیر کی مثال بھی دی اور منافقین کی مثال بھی دی بھئی منافقین نے ان کو کیا کہا تھا ہم تمہاری کیا کریں گے فرمایا بنو نظیر کی مثال ایسے ہے جیسے بنو قین کا تھے پہلے کون ملک بدر ہوئے کیونکہ بنو قرعدہ کے بعد میں بات کیا تو بنو نذیر کی مثال بنو قین کا کی طرح ہے جیسے انہوں نے غداری غد کی اور وہ ملک بدر ہوئے انہوں نے بھی غداری غد کی ہے ہم ان کو ملک بدر کر کریں گے باخیر ہے منافق منافقین کی مثال ہے شیطان کی طرح ان کی طرح आ, شیطان کہتا ہے نا انسان کو کفر کر جب وہ کفر کرتا ہے اور اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے کہ اہل حق تو غالب ہو جائیں گے پھر بھاگ جاتا ہے کیا <laughs> <laughs> <laughs> کہتا ہے میں بری ہوں تو سے بھائی <laughs> مقام بدر کے اندر آیا شیطان جی <laughs> ایک سردار کی شکل میں جب فرشتوں کو دیکھا نازل ہوئے تو بھاگا یا نہیں بھاگا اس کا ہاتھ ابو جال کے بھائی کیا ہاتھ میں سمجھے हाँ. آر کے آدمی بھاگ گیا دیکھو جی ما صلی کا ما صلی اللہ قابل ہیں مثال ان بنی نذیر کی مثل ان لوگوں کے جو ان سے پہلے قریب گزرے انہوں نے بھی چکھا مزہ اپنے کفر کا مزہ اپنے کردار کا مزہ چکھا یہ نیچے لکھ لو کہیں بنو کین کا اللہ دین کا قریب ان کی مثال مثل ان لوگوں کے ہے جو ان سے پہلے تھے ابھی قریب یعنی سن دو ہجری کے اندر جلا وطن ہوئے انہوں نے بھی مزہ چکھا اپنے کردار کا دنیا میں اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے آخرت میں یہ کس کی مثال تھی جی بنو نظیر کی بلوقرایدا کے ساتھ اب منافقین کی مثال دی جا رہی ہے کا مصال شیطان اس سے پہلے لکھ لو ماسل المنافقین مثال منافقین کی مثال شیطان کی ہے جب کہتا ہے انسان کو کفر کر اور جب کفر کرتا ہے تو کہتے میں بری ہوں تو اس سے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب بڑھا سوفیرا پوترا پکان آ کے فرمایا بن کا نتیجہ کیا ہو گیا جی چاہے تابین چاہے متبوئن ٹھیک ہے نا ہاں ادھر سے کون ہو گیا جی بنوکین کا ادھر کون ہو گیا عبداللہ بن جی ٹھیک ہے نا ادھر کون ہو گیا شیطان ادھر کون ہو گیا اس کا تاب اے تاب متبو سب کا نتیجہ نار ہے آگے آ گیا سمجھے پھکا کے بس ہو گیا نتیجہ دونوں کا دونوں کون تاب متبو کا تاکہ وہ نار کے اندر ہوں گے ہمیشہ رہیں گے یہ سب یا منتق اللہ ترغیب منی آئیمان والو ڈرو اللہ سے تحصیل طاعات میں یہ نیچے لکھ لینا تاکہ تکرار نہ ہو اتق اللہ کے نیچے کا لکھ رہے ہو تحصیل طاعات اللہ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو دعات کرو ڈرو اللہ سے تحصیل اطاعت میں اور چاہیے دیکھتا بھالتا رہے ہر نفس ان امال کو جن کو بھیجتا ہے کل کے لیے ایک کیا مطلب دیکھتا رہے اور دیکھنے کا معنی سمجھو حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رات کو مراقبہ کرتا ہوں کہ مراقبہ کیا جاتا ہے اس میں اپنے امال کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آج دن کے اندر میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی گناہ کیے یہ ہوتا ہے مراقبہ تو حضرت اللہ فرماتے تھے میں مراقبہ کرتا ہوں پھر جو گناہ میرے سامنے ہوتے ہیں اس دن کے اندر میں نے کیے ہوتے ہیں پھر میں اپنے آپ کو پکڑ کے جھوڑتا ہوں ڈھاڑی سے پکڑ کے ایسے میں کہتا ہوں احمد علی تمہیں شرم ہی نہیں آتی حیا نہیں آتا تو لوگوں کو علم پڑھاتا ہے تفسیر پڑھاتا ہے گناہ کرتا ہے اپنے آپ کو میں کوستا ہوں حالانکہ حضرت لاہوری تو لاہوری تھا نا. ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھے زیارتیں کی ان کی کوئی چیز تھا سمجھے لیکن اس کے باوجودی فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گوستہ روزان یہی ہے والتنظر نفس وما ما آتے لے آپ آت مراقبہ کیا کرو w. چاہیے دیکھتا w. بھالتا رہے ہر لفظ ان اپنے کارناموں کو جو کل کے لئے بھیج رہا ہے اب پھر بطاک اللہ پہلا اتاک اللہ تھا تحصیل تاعات میں لکھا ہے نا اب اس اتاک اللہ کو ترک سیاد میں. اللہ سے ڈرو تحصیل طاعت میں بھی اور ترک سیاحت میں بھی گناہوں کو چھوڑنے میں ان اللہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہیں ساتھ اس کے گزرتے رہتے بلا تکون یہ ترہیب ہے پہلے ترغیب مومنین تھی اب ترہیب ہے اور نہ ہو تم ان لوگوں کے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو لیکن اس کا اثر یہ نکلا کہ بھلوا دیا اللہ نے ان کو اپنی جانیں انہوں نے خدا کو بھلایا اللہ نے ایسا اثر پیدا کیا کہ خود وہ اپنی جانوں کو بھی بھول گئے اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ اپنی جانوں کو دو کا کیا بنا رہے ہیں ایندھن بنا رہے ہیں ڈال رہے ہیں اپنی جان بھی فکر نہیں پر بھلوا دیے ان کو اپنی جانے الاق انجام یہی لوگ ہیں پاسے لا یس طوی ی صحاب اللہ رصحب یہ تفریح ہے ماکبل پہ یہ میرے عزیز تفریح ہے ماکبل پہ دیکھو جی ماکبل کے اندر یہ تھا نا یا الزین آ منتق اللہ اس میں کس کا ذکر تھا اصحاب جنت کا ذکر تھا یا نہیں جی ایمان مان والو اللہ سے ڈرو ڈر اصحاب جنت کے ذکر تھا کہ بلا تکن و کلین اللہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیے کون ہو گئے اصحاب اللہ تو اب یہ آیت جو ہے تفریح ہے پہلی آیت کی کہ آپ کے سامنے اصحاب نار بھی گزرے اصحاب جنت یہ برابر نہیں ہیں تفریح ماکبل پہ نہیں برابر اصحاب نار اصحاب جنت اصحاب جنت, اصحاب جنت تو پورے کامیاب ہیں لو انزلنا حاضر قرآن اگر اصحاب جنت بننا چاہتے ہو قرآن کی اتبا کرو کیس کی جی قرآن کی اتبا کرو ہاں قرآن کی اتباع سے اصحاب جنت بنو عظمت قرآن اگر اتارتے ہم اس قرآن کو اوپر پہاڑ کے اور اس کے کی اندر کیا شعور پیدا کر کے پہاڑ کے اندر شعور پیدا کر کے ہم قرآن کو اتارتے کوئی سمجھ ہوتی نا تو قرآن کی عظمت سے قرآن کی عظمت سے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ بھی کا جاتا اتنی عظمت ہے قرآن کی البتہ دیکھتا تو پہاڑ کو دب جانے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا بابا جا خوف اللہ کیونکہ قرآن میں خدا کے خوف کی باتیں ہیں نا بل کا لمسا یہ عجیب مضامین ہے ابسال سال نا عجیب مضامین بیان کرتے ہیں اس کو لوگوں کے نفے کے لیے تاکہ وہ سوچیں غور و فکر کریں حکمت حکمت بیان ہم سے اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کا بیان اللہ تعالیٰ کے صفات, صفات کمال کا بیان یہ لکھ کے پہلے پہلے لکھو دعوے توحی وہی اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اب اس دعوے کی دلیل اول عالم الغیب و شہادہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دعویٰ کیوں نہیں اس لیے کہ عالم الغیب فقط کون ہے اللہ رحمان الرحیم بھی وہی ہے دلیل ہے جاننے والا ہے غیب کا حاضر کا وہ بہت بڑا مہربان ہے، رحیم ہے اول الزیع پھر یاد ہے توحی پھر دعویٰ کیا گیا دوسری دلیل کے لیے وول الزیلا اللّہ المالک القدو یہ دلیل نمبر کتنی ہے جی دو پہلی تو آ گئی نا عالم العیب سے بادشاہ ہے ادو سب عیبوں سے پاک ہے اعتبار ماضی و حال کے ایسے لکھ لو سب ایبوں سے پاک ہے کس کے, کے ماضی و حال www.shahideislam.com السلام سب ایبوں سے سالم ہے استقبال کے خود کے اندر کیا لکھنا جی سب ایبوں سے پاک ہے بیت ماضی و حال سے اور سلام کے نیچے لکھنا سب ایبوں سے سالم سالمت بار استقبال کے المومن یا مومن کا معنی وہ نہیں ہے جیسے تم مومن ہو تمہارے اندر مومن کا معنی کیا ہے ایمان لانے والا اللہ کی صفات مومن ہے امن دینے والا یہ لکھ لو امن دینے والا اللہ مومن ہے امن دینے والا محم نگاہ بان ہیں العزیز غالب ہیں جب کے دو معنی ایک جبار کا معنی ہے دباؤ والا دوسرا جبار کا معنی ہے مسلح اصلاح کرنے والا یہ جیسے کہتے ہیں نا فلاں آج میں نے جبر نقصان کر دیا وہاں جبر نقصان کا نے کیا کرتے ہو اصلاح کر دی, دی تو دونوں معنی ہیں جبار کے دباؤ والا اور مسلح المتقبر صاحب عظمت علی متقبر کا معنی صاحب عظمت علی اللہ کی عظمت بہت بلند ہے یہاں ایک بار سمجھ لیجیے کہ متقبر کا لفظ جو ہے نا اللہ کی صفات کمال ہے متقبر کا لفظ اللہ کے لیے کیا ہے اور ہمارے لیے متکبر جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے ہم کہیں کہ ہم متکبر ہیں یہ کیا ہے ارے جھوٹا دعویٰ ہے ہم متقبر بن سکتے ہیں ہمارے اندر گھو بھرا ہوا ہے پیٹ کے اندر متقبر بن سکتے ہیں کہ برعیت ہے ایک زلیل قطرے سے ہم پیدا ہوا ہے متقبر کہتے ہیں جھوٹا دعویٰ ہے. اللہ کے لیے صفات کمال ہے دوسرے اگر کہیں ہم متقبر ہیں تو جھوٹا دعویٰ ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے خالق البارے یہ دلیل نمبر کتنی ہے جی تین ہے یہاں ایک بات سمجھے کہ ایک جی انجینئر ہے بڑا کاریگر اس کو کہا جاتا ہے کہ انجن بنا دو پہلے وہ انجن کا نقشہ اپنے ذہن میں سوچے گا یا نہیں اچھا اس کے بعد اس کے پرزے بنائے گا تو پرزے بنانا کے بعد پھر ان کو فٹ کرے گا تو پہلی چیز ہے تقدیر ایک اندازہ لگانا دل میں سوچنا ٹھیک ہے نا اب دوسری چیز ہوگی ایجاد پرزے کو بنانا پھر پرزے کو بنا کے فٹ کرنا اس کا نام ہے تصویر کیا تو پہلے ہوتی ہے تقدیر پھر کیا ہوتا ہے ایجاد اس کے بعد کیا ہوتی ہے تصویر اور فٹ کر دینا ایک صورت سامنے آ گئی ادھر تینوں چیزیں ہیں جی الخالق البار المصور وہی اللہ ہے الخالق مقدر ہے مقدر تقدیر ہے نا پہلے میں نے کہا اندازہ لگانا وہی اللہ خالق ہے نا مقدر ہے اندازہ لگانے والا ہے. تقدیر آ گیا جی البار مجد اے ایجاد آ گیا عالمصور تصویراتی نقشہ بنانے والا ہے موجد بھی وہی ہے نقشہ خاص اس کے نام ہے اچھے اللہ کے نام سب پیارے اچھے ان کے ساتھ پکارو جو سب ہو لما واشواز تصویر بیان کرتے ہیں اس کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمان زمباحول عزیز حکیم بھائی ابتدا میں بھی جو سب بے ہو تو آخر میں بھی کیا ہے جو سب بے ہو برابر ہو گیا